امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر ایک سو ننانوے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے آپ فرماتے ہیں اے لوگوں ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کمی سے گھبرا نہ جاؤ کیونکہ لوگ تو اسی دنیا کے خان نعمت پر ٹوٹے پڑتے ہیں جس سے شکم پوری کی مدت کم اور گرسنگی کا عرصہ دراز ہے اے لوگوں افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر رضا و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں آخر قوم سمود کی اونٹنی کو ایک ہی شخص نے طے کیا تھا لیکن پروردگار عالم نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ سارے کے سارے اس پر رضمند تھے چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے اور صبح کے وقت جب عذاب کے آثار دیکھے تو اپنے کیے پر نادم و پریشان ہوئے عذاب کی آمد یو تھی کہ زمین کے دھنسنے اور زلزلوں کے جھٹکوں سے ایسی گڑ گڑاہٹ ہونے لگی جیسے نرم زمین میں ہلکی تپی ہوئی پھالی کے چلانے سے آواز آتی ہے اے لوگوں جو روشن و واضح راہ پر چلتا ہے وہ سرچشمہ ہدایت پر پہنچ جاتا ہے اور جو بے راہ روی اختیار کرتا ہے وہ بے آب و گیا میں جا پڑتا ہے